حبیب اللہ کابی اللہ وعلی نور اللہ کے حسن اسلام. آپ ملازہ فرما رہے ہیں اس سے پہلے نگہ دامت دامد رکاتن عالیہ کے مدنی پھولوں کو آپ نے سماعت فرمایا بلیک بیلنگ کے حوالے سے ہماری تربیت کی گئی اور معاشرے کے ایک بہت ہی اہم موضوع کی طرف رہنمائی کی گئی سلسلہ حسن اسلام میں اگر آپ کالز کے ذریعے شامل ہونا چاہتے ہیں تو نمبرز آپ کو ابھی اسکرین پر دکھائے جائیں گے ان نمبرز پر آپ کال کیجئے اور سلسلے میں شامل ہو جائیے آپ کی کالز کو جتنا ممکن ہوگا اللہ نے چاہا شامل سلسلہ کیا جائے گا درود پاک کی فضیلت کو سماعت کیجیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رشاد فرمایا قیامت کے دن میرے نزدیک زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑے ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاح و سلامن علی کا سیدی یا رسول اللہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی بر, بر لانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا فقیروں کا ماوا ضعیفوں کا ملجا یتیموں کا والی غلاموں کا مولا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ پیاری صفات ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائی ہے کہ سلسلہ ہے حسن اسلام اور حسن اسلام میں نبی اکرم علیہ السلاۃ السلام کے حسن و خوبی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاقیات حضور اکرم علیہ اللاط والسلام کے عادات وغیرہ ہر کا بیان کرنا یقینا یہ ایک بہت اہم موضوع ہے کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بغیر اسلام کا موضوع مکمل نہیں ہو سکتا جب آپ حسن اسلام کی بات کریں تو نبی پاک علیہ اللہۃسلام کی ذات سیتودائے صفات بابرکات کا ذکر خیر ضرور ہونا چاہیے چنانچہ ایک شعر میں عربی میں کہا گیا وہ اب یدو ی ت قل غمام و بھی وجہ ہی لل ما مالول ی اس متطول ل لا یعنی وہ حضور ایسے گورے رنگ والے ہیں کہ ان کے روخ انور کے ذریعے بدلی سے بارش طلب کی جاتی ہے اور وہ یتیموں کا ٹھکانہ اور بیواؤں کی نگہبانی کرنے والے آج جو ہمارا موضوع ہے وہ نبی پاک علیہ السلط والسلام کے آدات و اتوار ہی ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں ذکر کیا گیا کہ یتیموں کی مدد کرنے والے یتیم ان کے پاس آتے ہیں ٹھکانہ جو ہوتا ہے نا پناہ گاہ جو ہوتی ہے پناہ وہ گاہ وہاں بندہ پناہ لیتا ہے کہ جہاں امن پاتا ہے جہاں پر راحت پاتا ہے جہاں پر سکون پاتا ہے تو یتیموں کی پناہ گاہ نبی پاک علیہ السلط والسلام ہے اور بیواؤں کے نیکبان ہیں ان کی مدد فرمانے والے ہیں ان کی نیکبانی فرمانے والے ہیں ان پر رحم و کرم فرمانے والے ہیں رعوف و رحیم آقا ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو سلسلہ ہے اس نے اسلام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و اتوار کے بارے میں انشاءاللہ ذکر خیر ہوگا ذکر جمیل ہوگا آپ بھی شامل رہیے اور کالز کے ذریعے بھی سلسلے میں آپ شامل ہو سکتے ہیں ہم اپنے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور مفتی صاحب کی طرف میں بڑھتا ہوں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ہم زندگی پر گفتگو کریں پچھلے سلسلے میں بھی ہم نے اس کو لیا تھا سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی ازواج مطالعات طیبات طاہرات ان کے حوالے سے سرکار علیہ السلاۃ السلام کا یقین ان کے آنا جانا ان کے ساتھ رہن سہن لینو نہار کے معاملات ہیں سرکار کا برتاؤ اپنی ازواج متحرات سے کیوں تھا کیوں، کیسا تھا کیونکہ ایک وہ انسان ہے جس نے ایک اززواجی زندگی کا آغاز کیا ہے اب پہلے تو سنگل تھا اب جب یہ شادی شدہ ہو گیا ہے تو بیوی کے ساتھ تعلق برتاؤ یہ کس طرح کا نبی پاک کا تھا ہمیں بھی سیکھنے کو ملے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم صورت ہو ثت ہر ایک کا حسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی مکمل حد جی حد کیا بات ہے بات تو حسنِ اسلام کی ہم نے بات کی تو اسلام کی جتنی بھی خوبیاں ہیں ان کا حسن ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم پایا جائے جا بلکہ وہ چیزیں یوں سمجھیے کہ حسن کے مقام پر ہی اس لیے پہنچی کہ حضور کی وہ اختیار کردہ بالکل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی ذات مبارکہ چونکہ ایک جو ہے وہ نمونہ ہے رول ماڈل ہے اللہ تبارک وطالیہ نے قرآن مجید میں فرمایا <تصفح> لکم فی رسول اللہ اصوت کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے نمونہ ہے تم اس کی پیروی کرو تو آپ علیہ السلط کی زندگی کا جو بھی لمحہ تھا جی وہ چاہے آپ کی جو ہے وہ خلوت کا تھا یا جلوت کا تھا خلوت یعنی تنہائی تنہائی کا تھا یا لوگوں میں آنے کا تھا گھریلو زندگی تھی آپ کی یا باہر کی زندگی تھی تھی آپ علیہ السلاۃ السلام کی نہ صرف یہ کہ اعلان نبوت سے پہلے کی بھی زندگی اللہ وقت وہ بھی شاندار تھی بات اعلان نبوت کے بعد کی زندگی بھی شاندار تھی جب جس وقت تک جو ہے آپ علیہ السلام مکت المکرمہ میں تھے اور اس وقت اسلامی سلطنت و مملکت کا جو ہے وہ اعلان نہ ہوا تھا وہ زندگی بھی آپ کی شاندار اور ہر ایک پر جو ہے وہ اس کا حسن آیا ہے حتیٰ کہ کفار تک یہ کہنے, کہنے پہ مجبور ہوئے کہ آپ صادق کو امین واہ کیا بات, بات وہی آپ علیہ سلاۃ والسلام جب آپ علیہ سلاۃ والسلام کے ہاتھ میں جب آپ علیہ السلام ہاتھ میں تو آپ کے پہلے ہی سب کچھ تھا اللہ اللہ آپ علیہ السلام, علیہ السلام نے جب مدینہ المنورہ کی سلطنت کی جو ہے وہ بنیاد رکھ اسلام کی پہلی سلطنت کی جب بنیاد رکھی گئی تو ایسا نہیں کہ وہ بہت ساری چیزوں کا اظہار بعد میں ہوا آپ علیہ السلط اسلام کی زندگی کا کوئی بھی پہلو اٹھا کر دیکھ بطور باپ آپ کو دیکھ لیں بطور شوہر آپ کو دیکھ لیں بطور جو ہے وہ فرما رواں جو ہے وہ آپ کو دیکھ لیں بادشاہ کی حیثیت سے دیکھ لیں سپاہ سالار کی حیثیت سے اللہ دیکھ لیں. اللہ اللہ کیا جو ہے وہ ایک بھائی کی حیثیت سے دیکھ لیں کیا بات ہے ہر اعتبار سے آپ کی زندگی کا ہر پہلو وہ ہے کہ اس کو فالو کیا جاتا ہے اور فالو کیا جانا چاہیے اب یہ ایک معاملہ ہوتا ہے کہ واقعی انسان بہت ساری جگہوں کے اوپر تو بہت ساری چیزوں کو اختیار کرتا ہے لیکن جب گھریلو زندگی کی آپ بات کرتے ہیں وہ چاہے بچوں کے ساتھ ہو جو ہے وہ بیوی کے ساتھ ہو کے ساتھ تو اس میں بہرحال عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ فرق آتا ہے ہم اپنے اعتبار سے بھی دیکھیں تو باہر ہمارا کچھ اور انداز ہوگا گھر میں وہ انداز نہیں ہوگا یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ غلط ہوگا لیکن بہرحال فرق ضرور ہوتا ہے کوئی بھی گھر کے اندر وہ تکلف نہیں ہوتا اچھا پھر دوسری بات یہ بھی کہ بچوں کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو پھر بھی بچوں سے کچھ جو ہے وہ برتاؤ میں ایک گیپ سا جو ہے وہ ہوتا ہے جبکہ بیوی سے وہ نہیں ہوتا <تصفح> اور پھر اگر دوسرا پہلو یہاں پر یہ دیکھیں کہ بچوں کے اوپر شفقت بھی ہوتی ہے لیکن میاں بیوی کا جو ایک شروع سے جو ایک نظام جو ہے وہ چلا آ رہا ہے اس اعتبار سے دیکھیں تو شوہر کو بھارت ہے وہ بیوی دو دو کے دو اوپر حاصل ہے تو اور جس اچھا جس اور ہو ہو پھر اس کے اندر نرمی آنا ایک, جی ایک کمال اور ہوتا ہے اور پھر وہ جو زمانہ تھا جس زمانے جی کے اندر جو ہے جاہلیت کا جو زمانہ جی تھا اس کے اندر جو عورتوں کے حقوق کو تلف کرنے کا معاملہ تھا وہ بھی اپنی جگہ تھا اپنی عروج پر پر اس کے باوجود دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ہی پیاری بادشاہ فرمائی کے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل ویال کے ساتھ کیا بات, کیا بات اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل ویال کے ساتھ ماشاء اللہ یعنی آپ یہ جو حجیثان فرما رہے ہیں ایک بات ہے ہمارے یہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر بیوی کے ساتھ زیادہ نرمی اختیار کرو گے تو سر پہ چڑھ جائے گی جی سانس کہتی ہے کہ بہو کے ساتھ زیادہ نرمی اختیار کرو گے تو یہ جو ہے گھر میں جو ہے تماشا لگا دے گی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اہل ویال کے ساتھ جو اچھا برتاؤ کرنے والا وہ سب سے بہتر ہے اور پھر اہل ویال اور خاص طور پر یہ جو الفاظ نسا کے استعمال کی <تصفح> کیے گئے <تصفح> عورتوں کے ساتھ یعنی <تصفح> اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ جو ہے وہ اختیار کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گیارہ ازواج متحرات تھیں آپ <تصفح> علیہ السلام سلام کرنے سب کے ساتھ جو ہے وہ دن جو ہے مقرر تھے کہ ایک دن کسی کے ہاں تشریف لے جاتے ایک دن جو ہے وہ کسی اور کے ہاں جو ہے وہ آپ تشریف لے کر جاتے تو سب کے درمیان عدل و انصاف بھی آپ کا تصور حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ دیگر ازواج مطحرات جو ہے وہ منع کر دے مگر اس کے باوجود آپ علی صلاحت والسلام جو ہے وہ برابری برابر جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے ہاں محبت کے بارے میں فرماتے تھے کہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ محبت کی اور فرمایا کہ دل کے معاملے پہ جو ہے وہ اختیار جو ہے وہ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود دیکھیں کہ مرضِ مبارک تھا آخری اور اس دن سیدہ سیدہ حضرت سیدہ میمونہ یا حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تعالیٰ عنہ. تو آپ نے ان کی اجازت سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عائش سے کرالیٰ نے تشریف کیا بات یعنی اس وقت بھی حقوق دیکھیں اللہ ہو کے ایک اللہ کی اگر باری ہے تو اس سے اجازت لے کر ہی جو ہے وہ آپ تشریف لے آن کر آن گئے سیدہ عائشہ اللہ کے پاک کو اجازت کی حاجت جی. نہیں تھی جی. اگر حاجت آپ انداز دیکھیں دیکھیں بھی جی, جی. مگر یہ ایک تعلیم تھی لوگوں کی لا دیکھئے لا حقوق کا خیال جو ہے وہ رکھا جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر میں کیا انداز تھا یعنی ایسا نہیں کہ جو ایک ہوتا ہے کہ جناب حاکم بنے ہوئے ہیں کوئی کام جو ہے وہ خود کرنا نہیں ہاتھ نہیں لگانا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج بھی کیا کرنا علیہ السلط السلام اپنے نالین کو خود ہی گانٹ لگا لیا آپ کا جو ہے جب تک بیوی بی پالش کر کے صبح ہمارے جوتے تیار نہ رکھے ہمارا جو ہے ہمارا لباس تیار نہ ہو کپڑے استری نہ ہو ہمارا کھانا ہم گھر میں آئے تو ہمارا ہمارے آنے سے پہلے تیار نہ ہو پھر وہ گرم بھی ہونا چاہیے ہم اگر کسی اور چیز کی ہمیں گرم ہو وہ ساری تیار نہ ہو تو اس وقت تک اگر ایسا نہ ہو تو شاید ہم بیوی بی پہ برس پڑتے ہیں برس اور دوسرا <تصفح> یہ کہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے <تصفح> ہیں <تصفح> کہ میں پالش کروں جوتوں کو وہ بھی میں بیوی کو جوتی کی نوک سمجھتا ہوں انداز کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے وہ گانٹ لگا لیتے یعنی گانٹ لگانے سے مراد یہ کہ اگر اس میں جو ہے پیون لگانا ہوتا کپڑوں میں آپ علیہ کرتے جو جو تھے تو یہ آپ کا توازوں کا عالم بھی تھا اس قدر عاجزی اور دل انکساری تھی آپ علیہ السلّۃ میں اور پھر ازواج متحرات کے ساتھ جو ہے آپ کا انداز گفتگو جو ہے وہ کیا تھا اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ خصوصیت جو ہے وہ حاصل تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھا کرتے تھے تو میں آپ کے آگے ہی لیٹی ہوا اللہ اللہ اور آپ علیہ صدود السلام جو ہے وہ میرے پاؤں کو جو ہے وہ ہاتھ لگا کر جب سجدے میں جانے لگتے تو ہاتھ لگا کر جو ہے وہ دور فرماتے اور پھر جو ہے وہ سجدہ کیا, کیا کرتے دیکھیں کس قدر جو ہے وہ محبت کا انداز ہے کہ ایک طرف تو رب کی عبادت بھی کر رہے ہیں اور وہ خلوت کی عبادت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض تھی اور وہ آپ کا وہ مقام تھا کہ وہ مرتبہ تھا آپ کا علی سلطم صلح… علی سرت السلام کا کہ اس قدر عبادت کیا کرتے تھے کہ پاؤں متورم ہو جایا کرتے تھے ورم آ آج آج جایا کرتا تھا اور وہاں یہ مقام مگر اس کے باوجود بیوی کے ساتھ اچھا سلوک سلوک دیکھیں آپ کے جو ہے وہ پیارا ہوا کرتے تھے اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی علی اللہ تعالیٰ اور سیدہ سودا رضی اللہ عنہ کا واقعہ کہ ان کی آپس میں کسی بات پر جو ہے وہ کوئی بات ہوئی تو انہوں نے کوئی چیز جو ہے وہ ان کے چہرے پر جو ہے وہ لگا دی تو آپ علیہ السلام بیچ میں تشریف فرماتے تو آپ بیچ سے ہٹ گئے اور کہا کہ تم بھی جو ہے وہ ان سے بدلہ لے لو تو آپس میں جو دونوں ازواج کا معاملہ تھا اس کے اندر آپ علیہ السلاط والسلام کی طرف سے ان تمام باتوں کی بھی جو ہے وہ تھی رخصتیں تھیں اجازتیں تھیں تو اس میں ایسا نہیں تھا کہ جو چیز تھی یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ معاذ اللہ جو ہے وہ جناب جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے بڑا جو ہے وہ سختی جو ہے وہ کر دی ہے ایسا جو ہے وہ ہرگز نہیں ہے بلکہ اسلام کے اندر نرمی ہے عورتوں کے حقوق کا جتنا اسلام نے خیال کیا اتنا تو کسی اور نے کیا ہی نہیں ہے اب یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علّم گھریلو کام کاج میں مدد فرمایا کرتے تھے ہمارے یہاں تو اس معاملے میں بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پیچھے ہیں سودا سال بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے لے آیا کرتے تھے اپنے گھر والوں کے لیے اور کام میں جو ہاتھ بٹا ہم تو دیکھیں دو چیزیں ایک تو یہ کہ کرتے نہیں دوسرا جو کرنے ان کو والے برا ہیں کہتے ہیں ان کو برا کہتے ہیں کہ جورو کا غلام ہو گیا زن مرید ہو گیا حالانکہ جی جی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر آپ اپنے گھر کا کام کر لیتے تو اس کے اندر جو ہے وہ کیا حرج ہے جی آپ, جی آپ جی اگر مثال کے طور پہ اگر کبھی بیوی جو ہے وہ بیمار ہے اور آپ کو کھانا گرم کرنا پڑ گیا جی یا آپ کو جو ہے وہ برتن دھونے جو ہے وہ کسی صورت جی کے اندر پڑ گئے دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ کسی کا اپنی مصروفیت کی وجہ سے کوئی کام نہ کر پانا یہ ایک بات ہے لیکن ایک یہ بات کہ میں اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھوں یہ نہیں ہونا چاہیے توازو ہونی چاہیے کہ انسان جو ہے وہ ہر کام جو ہے وہ کر لے انسان جو ہے وہ تکبر والی صورت جو ہے وہ ہرگیز اختیار نہ کرے ٹھیک ہے تکبر سے اپنے آپ کو بچائے اور پھر جو ہے تواز و کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرے یہ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک حسین پہلو جو ہے ہمیں بیان کیا گیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج متحرات کے ساتھ بھی حسن سلوک فرمایا کرتے تھے دیکھیے سلوک جسے ہم کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ اچھا تعلق اختیار کرنا یہ ہے ہی نبی پاک علیہ سلاۃ السلام کی سیرت سے ملا ہوا اللہ جب اگر ہم دیکھتے ہیں دور جاہلیت میں تو بیوی کے حوالے سے تو معاملہ ہی بالکل الگ تھلگ نظر آتا ہے نبی اکرم علیہ سلات السلام نے ان لوگوں میں رہ کر کہ جو اس طرح بیویوں کو کے حقوق پامال کرتے بلکہ حقوق تو ان کے کوئی تھے ہی نہیں وہ تو بیوی کو کچھ سمجھتے ہی نہ تھے نبی پاک علیہ والسلام نے انہیں اس طرح زندگی گزار کر بتائی اور پھر صحابہ کرام علی مدوان نے نبی پاک علیہ صلاح کی سیرت کو لیا اولیاء نے لیا اسلاب کرام نے لیا تو یہ سلسلہ چلتا رہا مگر آج جب ہم اپنے دور میں دیکھتے ہیں تو اپنی زوجہ کے ساتھ بچوں کی امی کے ساتھ ہمارا برتاؤ اگر یہ کہا جائے کہ اکثریت کا درست نہیں ہوتا تو یہ غلط نہیں ہوگا تو لہذا اپنے برتاؤ پر غور کریں اپنے معاملے پر غور کریں تاکہ ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ میں پڑ جائیں اور کیونکہ دیکھیں زوجہ بیوی نکاح کر کے آئی ہے تو اس کے حقوق تو بہرحال شریعت مطالعہ نے رکھے ہیں وہ ادا کرنے پڑیں گے اور ادا نہیں کریں گے تو پھر اگر وہ شریعت کی جو حدود ہے اس کو ہم نے پامال کیا ہے اس سے آگے بڑھے تو پھر گناہ کے زمرے بھی بھی آ سکتا ہے سلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اگر کچھ کالز ہیں تو وہ کالس دے دیجیے نہیں تو ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں بھی بتا گا جی ایک کال دیجیے گا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت میرا سوال یہ ہم بھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں مگر عموماً جو دوستوں اور کاروباری تعلقات والوں کے ساتھ نرم معاملہ ہوتا ہے ایسا نرم معاملہ گھر والوں سے نہیں ہوتا اس کا کوئی حل عنایت فرمائے دعاؤں میں یاد رکھے گا جذا کو مفتی صاحب آپ کو مسکراہٹ آ گئی مجھے بھی آگئے موضوع سے متعلق بات ہو گئی نا اب یہ جو بات کہہ رہے ہیں کاروباری حضرات کے ساتھ نہیں آئے چپڑی باتیں ہوتی ہیں بچوں کی امی کے ساتھ نہیں ہوتی کیا فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطالعات فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلاۃ السلام ازواج مطالرات میں سے جو ہے وہ ڈانٹا بھی جو ہے وہ نہیں کرتے تھے بلکہ قادی میں خاص رہتے صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دس سال تک میں نے حضور کی جو ہے وہ خدمت میں حاضر رہا آپ علیہ السلاۃ السلام نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں تو اب یہ کہ ہم کس طریقے سے کریں سب سے پہلی بات تو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں ہم پر کیا جو ہے وہ ذمہ داریاں ہوں گی جو اکا علیہ صلاح السلام پڑتی ہیں کو یہ کہے کہ جناب میرے پاس تو کام ہی اتنا ہے بوجھ اتنا ہوتا ہے کہ اب گھر آ کر جو وہ مزاج خود ہی جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے تو اکال علیہ سلاط و السلام پر کتنی ذمہ داریاں تھیں منصب رسالت جو ہے وہ آپ کے ذمہ پر آپ کے کاندھوں پر تھا اور کتنے کاموں کے اندر جو ہے وہ آپ ہما وقت جو ہے وہ مصروف ہوا کرتے لیکن اس کے باوجود ایسا نہیں تھا کہ آپ علیہ صلی والسلام جب گھر پر آتے یا حتیہ کہ غزوات سے جب واپس آتے یا غزوات پر جا رہے ہوتے وہ کیا ماحول ہوا کرتا ہوا کہ جب لوگ جو ہے وہ غزبے کی تیاری اور کفار کی جنگ کی تیاریوں کا ذکر ہو تو اس وقت بھی آپ علی کا والا نہیں کہ اپنوں کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہے ہمارا تو الٹا حال ہے کہ اپنوں کے ساتھ معاملہ تبدیل کر لیتے ہیں اور غیروں کے ساتھ جو ہے وہ معاملے کو اپنا غصہ کسی اور پر کسی اور باہر آتے ہیں گھر میں آ کے جو ہے سارا غصہ اتار رہے ہوتے ہیں پھر جو ہے وہ اسی ساتھ نرمی کے بارے میں جب بات ہوتی ہے تو باہر جب نرم ہے تو گھر میں آ کر ہم یہ کہتے باہر اتنا نرم لے کے میں نے کاروبار کیا آٹھ گھنٹے ڈیوٹی دے کر آیا ہوں اب گھر میں بھی نرمی والا معاملہ کیسے چلاؤں گا تو آپ یہ کہ گھر میں بھی نرمی والا معاملہ نہیں کریں گے تو گھر کا معاملہ چلے گا کیسے یعنی جس کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ ایک گھنٹے کی صحبت اختیار کرنی ہے اس کے ساتھ تو نرمی کا اور جو آپ کی شریک حیات ہے جس نے لال کو چھوڑنی ہے اس کے لیے آپ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ مزاج آپ کا تبدیل ہو جاتا ہے تو ایسا ہرگیز نہیں ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی हुँ نیت کریں سیرت کو سامنے رکھیں اور دوسرا یہ کہ اس بات کو جو ہے وہ سمجھیں کہ حقوق جو ہے وہ کیا ہیں حقوق کی ادائیگی اور پھر یہ بھی کہ اس نے آپ کے لیے سب کچھ چھوڑا ہے اپنے رشتے دار اپنے سارے ماں باپ سب کو جو ہے وہ چھوڑا اور پھر وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے اور آپ کی توجہ چاہتی ہے آپ کی توجہ نہیں کریں گے تو سے بات ہے اس کے اندر ایسا کمتری پیدا ہوگا اور پھر گھر کا ماحول خراب ہوگا جو نظر فرما رہے سرکار کی سیرت کے حوالے سے کیونکہ جب ہم پڑھتے ہی نہیں پتہ ہی نہیں ہے دینی ماحول میں آتے ہی نہیں علما کے بیانات سنتے نہیں مبلغین کے بیانات میں جاتے نہیں ہفتہ وار اجتماع میں آتے نہیں مدنی مذاکروں میں شرکت کرتے نہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ سیرت ہے کیا اخلاق ہونے کیا چاہیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی تھی کیسی تو پھر لازمی سی بات ہے کہ اندر ماحول ہمارا اچھا کیسے ہوگا تو پڑھیں بھی علماء کی صحبت مبلکین کی صحبت اختیار کیجیے اور نیک ماحول میں آتے جاتے رہیے انشاءاللہ اس کی برکت سے سیکھنے کو ملے گا اور عمل کا جذبہ بھی ملے گا غلام محدودین بھائی بات چل رہی تھی ازواج متحرات کے ساتھ حضور کا برتاؤ اب ہم نبی پاک علیہ صلاح وسلم کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً ازواج متحرت کے ساتھ بھی بہترین برتاؤ کہ ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ تھا اور عورت جس کو کہا جاتا ہے یعنی خاتون ٹھیک ہے نا صنف نازک بھی کہا جاتا ہے اس کے حوالے سے مختلف معاشروں میں مختلف جو ہے پائے جاتے ہیں معاملات اور انداز پائے جاتے ہیں نبی پاک علیہ سلاۃ السلام کی شریعت نے اور حضور علیہ سلاۃ السلام کے اخلاق کے نے عورت کو کیا دیا بسم اللہ الرحیم یقیناً اس میں بھی ہمارے لیے رہنمائی ملتی ہے کہ سرکار علیہ صلاح والل کا ایک گھر والوں سے اور گھر کی خواتین سے تعلق رہا ازواج متحرات پھر اپنی بیٹیوں کے حوالے سے آپ کا ایک انداز ملتا ہے وہ جو دور تھا اس دور میں بطور خاص اہل عرب چونکہ زمانے جاہلیت تھا تو وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے جو بیٹی پیدا ہوتی تھی اس پر وہ جو ہے ناراض ہوا کرتے تھے اور یعنی عورت کی کوئی عزت نہیں تھی اسلام نے آ کر عورت کو عزت کے عروج پر پہنچایا اسلام نے عورت کو عزت دی اور آج کل وہ ایک جملہ کہتے ہیں وومن رائٹس جی جی تو یہ اسلامک وومین رائٹس اللہ, اللہ اسلام اللہ نے جو عورت کو حقوق دیے یقین مانے کسی مذہب نے کسی فرقے نے یا کسی دوسرے دین میں یا کسی دوسرے مذہب میں اس طرح عورت کا تحفظ اور عورت کے ایسے حقوق جو اسلام نے دیے نہیں ملتا عورت کو اسلام نے اتنا عروج دیا اور اس کے وہ حقوق دیے کہ جب اس دور میں کہ جب بیٹی کو ناپسند کیا جاتا تھا اور بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا بیٹیوں کی کوئی عزت نہیں تھی سرکار علی و والسلام نے اس انداز کو اختیار فرمایا کہ جب سیدہ فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کبھی حضور کی بارگاہ میں آتی تو سرکار علی سلاۃ سلام ان کے لیے کھڑے ہو جائے گا اور اپنی مسنت کو خالی فرما کے حضرت سیدہ خاتون جنت کو اس پر بٹھایا کرتا تھے اور اپنے برابر میں بٹھایا کرتے تھے تو یہ سرکار علی و والسلام نے اپنی سیرت سے عمل پورے معاشرے کو یہ بتایا کہ عورت کا حق کیا ہے ایک بیٹی ہونے کے ساتھ, بیٹی ساتھ، کا پھر دیگر سے بھی بتایا اور پھر اپنے فرمان سے بھی بتایا بیٹیوں بیٹی کی ست پرورش کے حوالے مارے سے مارے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں تھی اور میرے پاس ایک کھجور کے سوا کچھ نہیں تھا تو دروازے پر دستک ہوئی اور جب میں نے دروازہ کھولا تو ایک عورت اپنی دو بچیوں کے ساتھ دو بیٹوں کے ساتھ کچھ مانگنے کے لیے آئی میرے پاس وہ ایک ہی کھجور تھی میں نے وہ ایک کھجور بھی اٹھا کر اس عورت کو دیکھا تو اس عورت نے اس کھجور کو آدھا آدھا کیا اور اپنی دونوں بیٹیوں میں تقسیم کر دی کیا بات ہے اور چلی گئی اللہ فرماتی ہے کہ جب سرکار علیہ اسلط اسلام تشریف لائے تو میں نے عرض کیا رسول اللہ یہ اس طرح کا واقعہ ہوا تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے جس کو بیٹیاں دیں اب یہ ایک سننے والا فرمان ہے اور زمانۂ جاہلیت میں تو یہ تھا کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے اس زمانے میں بھی اس دور میں بھی اس معاشرے میں بھی جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس معاشرے میں بھی بیٹیوں کو برا سمجھا جائے یہاں آپ کی بات کو تھوڑا سا روکوں گا وہ اسلامی بھائی وہ افراد وہ مسلمان کہلانے والے کہ جو بیٹیوں کی پیدائش کو اچھا نہیں سمجھتے وہ اس فرمان شان کو بغور سنے اگر آپ کی توجہ نہیں تو میں کہوں گا کہ آپ توجہ کیجیے اگر کسی کام میں مصوبے تو چھوڑ دیجیے بیٹیوں کے حوالے سے میرے آکار اصلاح اسلام نے کیا فرمائے تھے بغور سنے جی اور یہ جملہ بھی قابل غور ہے اگر اسلح کی ضرورت ہو تو مفتی صاحب اسلحہ فرمائیے گا کہ پہلے زمانے میں جو تھا زمانے جاہلیت تو اس میں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا اور ہمارے اس معاشرے میں بیٹیوں کو تھیلی میں ڈال کے کچرے کی کنڈی پہ پھینک دیا جاتا ہے یعنی گویا کہ وہ باتیں جو اس زمانے میں جاہلیت کی پائی جاتی تھی ہمارے معاشرے میں بھی, بھی موجود ہیں نفرت yani بیٹیوں سے حقیقت بالکل دیکھیں گے تو وہی ہوتا نا جی بالکل اب جب سیدہ عائشہ نے حضور علی السلام کی بارگاہ میں ارض کیا کہ یا رسول اللہ ایک عورت آئی تھی اس کو میں نے کھجور دی اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کو وہ دی اور چلی گئی تو سرکار علی نے فرمایا اللہ تبارک کا وطالیہ نے جس کو بیٹیاں دیں اور اس نے ان کی صحیح پرورش کی جیسا پرورش کرنے کا حق ہے ان کی پرورش کی خوش دلی کے ساتھ تو جب وہ مرے گا اور جب ایک قیامت کا منظر ہوگا تو وہ بیٹیاں اس کے اور آتش جہنم کے درمیان اس کے لیے رکاوٹ بنے اللہ, اللہ اکبر اللہ کا بطالہ بیٹیوں کی پرورش کی برکت سے اس کو عذاب جہنم سے بچا لے کیا گا بات پیاری فضیلت کیا بات اس طرح اکبر اکبر کی پرانی مجید کی آئے تھے کہ اللہ تبارک کا بطالا جسے چاہے بیٹے عطا فرمائے اپ میں آئے تھے جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے کچھ بھی عطا نہ فرمائے اللہ تبارہ کا بتاالا کے دست قدرت میں اسی کی قدرت دی. میں اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے دی. لیکن ہمارے ہاں اس عورت کو معاذ اللہ برا سمجھا جاتا دی. ہے کہ یہ جس عورت ایسی ہے بیٹیاں اس کی بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو اس کا کیا قصور ہے اللہ تعالیٰ کی دین ہے جسے چاہے بیٹے تھے جسے قرآن پاک کیا امشا عناصا یاب المئا اُکو اللہ اللہ اللہ جسے چاہے بیٹیاں فرما فرمایا جسے چاہے بیٹیاں تھا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے تو عورتوں کے بطور خاص اسلام میں حقوق بیان کیے گئے ریاست میں عورت کا حصہ رکھا گیا ہے اور دیگر معاملات میں عورت کو ترجیح دی گئی ہے یہ نہیں کہ صرف مرد ہے عورت بہن ہو تو حق ہے جی بالکل پھپی ہو تو حق ہے خالہ ہو تو حق ہے عورت ماں ہو تو حق ہے عورت بیٹی ہے تو, ہے،, عورت ہے تو حق ہے عورت بیوی ہے تو حق ہے اور اگر عورت سے کوئی رشتہ نہیں ہے تب بھی اسلام نے عورت کو یہ حق دیا ہے کہ عورت کے ساتھ یعنی عورتوں کو پردے کا حکم دیا اور مردوں کو یہ حکم دیا کہ عورتوں کے حقوق میں سے یہ ہے کہ ان کے سامنے اپنی نگاہوں کو جھکا <تصحان> یہ دیکھیں دی نا دی آپ دی دی جو مرد عورت سے نگاہ کرنا چاہتا ہے تو وہ مردوں کے لیے حکم ہے کہ اگر وہ نکاح پر قادر نہیں ہے یعنی عورت کے خرچے برداشت نہیں کر سکتا اس کے حقوق ادا نہیں کر سکتا نان نفقہ اس کو نہیں دے سکتا اس کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے یعنی है है। گھر, کے، اس کے گھر کا معاملہ کھانے پینے کا معاملہ لباس اگر اس کو جو ضرورت کے مطابق نہیں دے سکتا تو نکاح نہ نکاح, کی نکاح کرنے کی, کی اجازت, اجازت نہیں کی اسلام نے دی پھر اسلام نے پردے کا حکم دیا بالکل اور عورت جو ہے نا یہ کسی علامہ صاحب کا میں نے ایک جملہ سنا بہت پیارا لگا کہ عورت جس طرح ہم خزانہ ہوتا ہے ہمارا خزانہ اس کو ہم چھپا کر رکھتے ہیں جی اس کو بظاہر لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے ورنہ تو خزانہ لے جائے تو اسی طرح عورت بھی یہ خزانہ ہے جس کو چھپا کر رکھنے کی اجازت ہے اس لیے اسلام نے چادر اور چار دیواری کا در سنا کیا اسلام نے پردے کا بلکہ ہمیں بلکہ حکم دیا سرکار علی سلاۃ وسلام بطور خاص جو بیوا خواتین ہوتی تھی بیوہ عورتیں ہوتی تھی ان کی خبر گیری فرمایا اللہ اللہ اللہ اور ان کو جا کر جو ہے بے سہارا ہوتی تھی ان کا سہارا بن بلکہ تھی مدد فرمایا کرتے تھے یہ جو بیو کے بارے میں فرما رہے آپ کنٹینیو کیجئے گا مجھے جہاں تک یاد پڑ رہا ہے دور جاہلیت میں بیوہ عورت کو بالکل الگ تھلگ کر دیا جاتا الگ تھلگ کر دیا جاتا تھا اس کو منحوس ماض اللہ تصور مانا جاتا تھا اور آگے شادی بھی جو ہے وہ نہیں کرفر اللہ اور اسلام کے اندر ابتدا ان جو بیوہ عورت کی عدت جو بیان کی گئی وہ ایک سال بیان کی گئی لیکن پھر وہ حکم منسوخ ہوا اور پھر فرمایا کہ اربعہ آتا اشوری معاشرہ کہ اب اس کی عدت بیوہ عورت کی چار ماہ دس دن یہ بھی ایک حق دیا یہ بھی اس کو حق دیا کہ چار ماہ دس دن تک کا اس کی عدت ہے وہ سوک کے ایام ہے اس کے بعد جو ہے وہ آزاد ہے وہ آگے کسی اور سے نکاح کر مفتی صاحب ایگری کریں گے کہ بعض اوقات ہمارے معاشرے معاشرے میں بھی جی بالکل بالکل معاشرے میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں پہلے معاشرے میں بیوہ عورتوں کو منو سمجھا جاتا تھا اپنے اس دور میں بھی بیوہ عورتوں کو کسی رسم میں شریک نہیں کیا جاتا اگر شادی بھی ہے اپنے بچے کی تو اس کو بڑا سوچ بچار کے ساتھ بیوہ بھی اور تلاش یعنی ان دونوں کو بھی ہمارے اس معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے ان سے بدشگونی لیتے ہیں بدشگونی لیتے ہیں کہ ہماری بچیوں پر کوئی برا اثر نہ پڑ جائے ان کے شوہر نہ مر جائیں یا انہیں تلاش نہ ہو جائے تو یہ ایک جو ہماری جو پستی ہے وہ کتنی ہو گئی ہے کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ بھی شادی میں اگر بیوہ عورت ہو جائے گی تو میری بیٹی کا کہیں گھر نہ ٹوٹ جائے ماد اللہ پہلے سے ہی آپ نے ایسا سوچ لیا ہے اب اللہ نہ کرے کچھ ہو گیا تو اس بیوہ کا بیچارے کا جو ہے وہ پتنی معاشرے میں کیا کریں گے اللہ تعالی ہمیں اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے حسن اسلام پر گفتگو ہو رہی ہے کہ اسلام نے عورتوں کو حقوق دیے میرے آقا علیہ السلاۃ والسلام نے بیٹی کے فضائل بیان فرمائے بہن کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم فرمایا پھوپھی کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم فرمایا خالاک کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم فرمایا بلکہ اس کو کا درجہ دیا کہ ماں کے بعد خالہ کا مرتبہ ہے پھر بڑی بہن کا مرتبہ اس طرح کے جو معاملات ہیں جو ارشادات ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اسلام کیا ہے اور آج ہم کیا کر رہے ہیں ہم اپنے معاشرے پر غور کرتے ہیں تو ہمیں بہت ساری خرابیاں نظر آتی ہیں تو عورتوں کی جو رائٹس ہیں جو حکم جو حقوق ہیں وہ اسلام نے عطا فرمائے ہیں اگر ان حقوق ہی کو پورا کیا جائے تو عورت کے لیے بہت سارے جو ہے اچھائی کے سامان ہیں اس کے لیے خوشی کے خوشحالی کے کے سامان ہیں مگر دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں ہی اسلامی تعلیمات سے دور ہوتی نظر آ رہی ہیں اللہ تعالی ہمارے حال پر ہم فرمائے کال دیجیے گا السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولوی صاحب اللہ کے نبی نے تجارت بھی کی ہے مگر آج کے دور میں جو معاشیات کا حال ہے کیسے نبی پاک کے طریقے پر چلیں گے جی مفتی صاحب آپ کو مولوی صاحب کہے گا ویسے مولوی تو کہہ سکتے ہیں نا مولوی کا مانا کیا مولوی مولانا میں کیا فرق ہے پہلے بتا مولوی مولا والا ہے مولانا بھی جو وہ یعنی آپ ان مانو میں आ کہ لیں کہ ہمارا आ مددگار کے ٹھیک ہے ان مانو کے یہ یہ بولتے مولوی صاحب یہ کیا ہے یہ تو پوچھنے بولنے والوں سے پوچھیں کہ وہ کیا ہے چلے انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ ہم تجارت کے اندر جو ہے کس طریقے سے اس پر چلے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادث طیبہ کے اندر تجارت کی فضائل بھی بیان کیے گئے اور فرمایا کہ سچا تاجر جو وہ کل قیامت میں انبیاء اور صدیقین شہدا کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور خد آپ علیہسلاسلام نے بھی تجارت کی آپ علیہ السلاط والسلام نے ایک پہلا تجارتی سفر جو ہے وہ ابو طالب کے ساتھ کیا اور پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے جو خود سفر کیا وہ سیدہ خطیہ رضی اللہ تعالیٰ عہاں کا مال لے کر جو ہے وہ آپ ملک شام کی طرف جو ہے وہ تشریف لے کے گئے اور ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و کے ساتھ میں پارٹنر تھا یعنی شریک تھا کاروبار کے اندر تو اعلان نبوت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلاۃ السلام تجارت کے اندر صاف گوئی سے کام لیا کیا اور کسی سے جھگڑا جو ہے وہ نہیں کیا سکتے تھے اور پھر انداز آپ کی تجارت کا کیا تھا یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آج فی زمانہ کیا تصور بھی کیا جا سکتا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے کسی کسی شخص نے جو ہے وہ آپ علیہ السلاط اسلام سے کوئی چیز خریدی اور کہا کہ میں کل اس ٹائم پر یا آ کر آپ کو جو ہے اس کی قیمت ادا کر دوں اور پھر وہ دو یا تین دن کے بعد جو ہے وہ آیا تو آپ علیہ اللہ کو وہی کھڑا پایا اللہ اکبر اللہ اور آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھے جو ہے مشقت میں جو ہے وہ اللہ ڈال دیا اللہ یعنی کس قدر جو ہے وہ وعدے کی پاسداری ٹھیک اور آپ علیہ السلاط والام نے تجارت میں جو درس دیا گیا لوگوں کو کہ جب صحابی رسول کو دیکھا کہ وہ تول رہے ہیں تو فرمایا کہ جن ورجح ہے کہ جب تولو تو اب جو ہے وہ تول کا جو وزن والا پلہ ہے جب تم تول کر کسی کو دے رہے ہو تو جو دیے جانے والا پلہ اس سے زیادہ کرو کیا بات ہے تاکہ کوئی کوتا ہی نہ کوتا جاو ہی جاو ہی ہو چاہیے زیادہ چلا جائے گا جا اپنا مال اس کے پاس چلے جائے کسی کا اپنے پاس, پاس نہ رہ جائے قرآن میں کہنا افلقل کہ جو ہے وہ کیل کو جو ہے پورا کرو میزان اور مکیال کیل اور میزان کے اندر کمی نہ کرو کہ ایک قوم کی تباہی کا یہ سبب تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو اس وجہ سے ہلاک کر دیا تھا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا آج کل کیسے کریں وزن کو کم کرنے کے ایسے ایسے طریقے آ ہیں کہ انسان سوچتا رہ جائے کہ یہ کر کیا آ رہا ہے جی ہمیں پتا بھی نہیں چلتا اور وہ ہم یہ وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی اپنے چالاکی سے بہت کچھ کما لیا بہت کچھ جو ہے وہ کما لیا دیکھیے اس دور کے اندر جو تجارت تھی یا جو تجارت دین داری کے ساتھ دیانت داری کے ساتھ کی گئی اس دور میں دنیا کا جو حال تھا معاشی اعتبار سے اور اس وقت جو حال جی جی دونوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے یعنی اتنی چالاکیاں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی معیشت بیٹھی ہوئی ہے جی جی کئی ملک دیوالیہ کئی ملک جو ہے وہ دیوالیاں ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع میں اتنی پیاری بات رشاد فرمائی تھی کہ لاری سود نہیں ہے اور فرمایا کہ سب سے پہلے میں اپنے چچا اب باس کا سود جو ہے وہ معاف کرتا تو سود ایک ایسی بیماری اور لانت ہے جو کہ معیشت کو جو ہے وہ تباہ برباد کرتے اور جتنی بھی آپ تجارت کے اندر جتنی بھی اسلام نے احکامات دیے ہیں دھوکہ نہ دو کسی کو ملاوٹ والا مال نہ بیچو اسی طرح کی. یعنی اصول آپ دیکھیں فرمائے طبیع مالی سا تک ہمارے پاس نہ ہو وہ نہ بیچو ہے ہی نہیں بیچ آج کل سودے سودے اسی پر ہو رہے ہیں اور اسی کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ایک چیز چلتی کہاں سے ہو صارف تک پہنچنے تک اس چیز کی قیمت کتنی بڑھ چکی ہے پھر پہنچے تو پہنچے پہنچے پہنچنے والے تو منزل مگر شاہ باہر سے تو راستے سے ہی غائب ہو جاتے ہیں راستے سے جو ہے وہ غائب ہو گئے تو اسلام کے کتنے پیارے اصول ہیں تجارت کے اندر کہ یہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال یعنی تاجر کو یہ کانسیپٹ دیا جاتا ہے کہ تم تجارت تو کر رہے ہو نفا ہو لیکن یہ بات تو یاد رکھو کہ سامنے والا ہے مسلمان تمہارا کیونکہ دشمن تھوڑی ہے تمہارا بلکہ کافروں کے ساتھ بھی تو کے دھوکہ دینے سے منع فرمایا کافر کو بھی دھوکہ دینا جو ہے وہ اللہ اللہ تو اسلام کی تجارت کو اگر اسلام میں جو بھی تجارت کے حکام ہوئے اگر انہیں آج بھی ہم اپنا لیں تو اس سے یقیناً جو ہے وہ معاشرے میں اور معیشت میں دونوں میں ہی خوبصورتی آئے گی یہ سمجھنا کہ نہیں جناب اس طرف کیسے جائیں تو دیکھیں کسی نہ کسی کو تو بہرحال حال بڑھ کر جو ہے وہ قدم اٹھانا ہی پڑتا ہے ابھی آپ دیکھ لیں آپ ہی آگے بڑھ دیں پچھلے دس سالوں کے اندر کتنی چیزیں دنیا کے اندر نہیں آئی جی اچھا بہت ساری وہ چیزیں تھیں جو آپ سنا کرتے تھے جناب یورپ میں پائی جاتی ہیں امریکہ میں پائی جاتی ہیں آپ کے ملک میں آئی اور آئی اور چھا گئی صحیح بات ایک نے قدم اٹھایا ہوگا نا اس چیز کے لیے چاہے وہ فیشن ہے چاہے وہ ٹریڈنگ کا کوئی نیا انداز ہے آن لائن بزنس کو ہی دیکھ جی کہاں تھا پہلے بالکل لوگ سمجھتے ہی نہیں تھے اس کو آیا چھا گیا کسی نے اٹھایا قدم جبھی نا آپ نے اچھا اب وہ تو دنیاوی اعتبار سے قدم اٹھایا تو بھی کامیاب ہوگا آپ تو جب اللہ تبارک کا اور اس کے حبیب علیہ السلاۃ و السلام کے پیغام کو لے کر اٹھائیں گے تو مدد الہی بھی شان ہو کیا بات ہے کیوں نہیں اس کے اندر ہوگا تو اس کے لیے تو باقاعدہ ہر ہر سطح پر ایک تاجر اپنی سطح کے اوپر یہ سوچے کہ یار مجھے جو ہے وہ یعنی ملاوٹ والا مال نہیں بیچنا جی مجھے جو ہے وہ ناپتول کے اندر کمی نہیں کرنی اچھا سوسائٹیز جو ہیں یا جو تجارتی برادریاں یونین ہوتی, ہوتی ہیں وہ سوچے کہ کے اندر اپنے, اپنے بازار میں اپنی مارکیٹ میں یہ رول نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ نہیں خرابیاں یہ ہمارے یہاں یہ خرابیاں ہمارے نہیں ہوں گی ابتدا تو کریں دیکھیے ان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے گا شروع میں اگر سے چند آزمائشیں سامنے آ سکتی ہیں لیکن اس کی برکت آزمائش بھی اسی اعتبار سے ہوگی نا کیونکہ لوگ دوسری طرف جب آپ اس طرف جائیں گے لوگ بھی آپ کی طرف آ جائیں گے کہ جن دکانوں میں باہر لگا ہوا ہوتا ہے وقفہ برائے نماز کیا ان کے جو مالک ہوتے ہیں وہ بھوکے مر ہیں بالکل ملتا ان کی جو وہ کیا روزی جو وہ نہیں ہوتی ارے لوگ ان کی دکان کے باہر انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آئیں گے تو جناب ان سے خریدنا اور جو دوسرے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اس نماز کے وقت میں نماز کو ضائع کر ان کے پاس کوئی جاتا نہیں ہوتا تو اس بات کی طرف ذہن بنے کہ بہرال رزاق اللہ اللہ اللہ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جو رزاق ہے آپ اس کی نام مانے اور رزق آپ کو ملتا رہے حالانکہ وہ تو جب بھی آپ کو رزق دے رہا ہے بالکل لیکن جب اس کی مانیں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رسکے گا اور ملے گا اس کے اندر برکت ہوگی اللہ سفیان سوری کا واقعہ نا فرمایا کہ ایک شخص جو ہے وہ آیا ٹیکس پر تھا ظالمانہ ٹیکس جو ہے وہ کوئی وصول کیا کرتا تھا اس کے اوپر تو آپ نے فرمایا کہ نوکری چھوڑ دو تو اس نے کہا کہ حضور کیسے چھوڑ دوں میرے مال بچے کیا کھائیں گے آپ نے کہا لوگوں سنو کیا کہتا ہے اللہ کہ اللہ کی نافرمانی کروں گا تو اللہ مجھے دے گا اور فرما برداری کروں گا تو نہیں دے گا کتنی ہی پیاری بات ہے دینے والی ذات اللہ کی ہے اللہ کی ہے جب اس پر ایک مسلمان کو یقین کامل بھروسہ ہو توکل ہو تو پھر ایسی صورت کے اندر یہ سوچنا کہ میں اگر شرعی حکام پر چلوں گا تو بزنس کیسے کروں گا ارے بھائی یہ کیا بات کر دی آپ نے بلکہ جب کریں گے شرعی حکام پر چلیں گے تو انشاءاللہ شاء آپ کے رسک میں برکت ہوگی اب یہ جو آپ نے فرمایا کہ جھگڑے کے بغیر کاروبار کرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے اشارت فرمایا غلام محیودین بھائی جھگڑا اب میں کاروبار بھی کروں جھگڑے سے بھی بچ جاؤں کیسے ہوگا اب مجھے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ بھائی آپ کا چیک جو ہے فلاں دن ہو جائے گا اب وہ ہو ہی نہیں رہا غصہ تو آئے گا نا جگڑا تو کروں گا میں اس سے مال پہنچا ہی نہیں مال خراب آ گیا اس کے بعد بولے رکھنا ہے تو رکھو میں تو واپس نہیں لوں گا پیسے پورے لوں گا اب کیا جھگڑا نہیں کرے ایسے ہی جگڑا کر کے اور مزید بات بگاڑ لیں اچھا دیتا بھی ہو تو نہ دیں صبر کریں صبر کے سوا آپ دیکھیں نا مفتی صاحب نے وہ واقعہ بیان کیا ابو الحمسہ کا کہ تین دن کا وعدہ کیا انہوں نے وعدہ کیا کہ میں ابھی آ رہا ہوں تین دن کے بعد آئے تو سرکار علی سلاۃ السلام نظرا تو ہم کہاں انتظار کریں گے ہم نے تو بورڈ لگائے ہوتے ہیں اس کے باوجود اگر کوئی آ جائے اور پھر ترکیب ادھار کی ہو جائے کچھ لیٹ ہو جائے تو پھر ہم فون پر ہی اس کو جو کہنا ہوتا وہ سب کہہ لیتے ہیں بعد میں جب آئے گا تب آئے گا آنے کا انتظار کہاں ہے بس اب دیکھیں ہمیں اس کے لیے صبر ہی کرنا پڑے گا سبر کے سوا چاہ رہے ہیں خالی اگر صبر کریں گے ہم دو طرفہ معاملہ چلے گا نا آپ جیسی ڈیلنگ کریں گے ویسی ڈیلنگ آپ سے ہوگی ٹھیک ہے اب اگر آپ یہاں تو یہ چاہتے ہیں کہ جناب والا جو ہے وہ میں تو فور ہو اور خود جو ہے وہ ادھر جو آپ کے ساتھ جو ہے دوسری جیسے مثال کے طور پہ آپ جو ہے وہ کبھی جو ہے راستے پر جا رہے ہوں آپ کی بائیک کو پیچھے سے کوئی جو ہے وہ آ کے ٹچ کر دے اب آپ معاف کر تو ہو سکتا ہے کبھی آپ سے بھی کسی کو اس طرح ہو جائے تو وہ بھی معاف ہو لیکن آپ بھی اگر جو ہے وہ ہر وقت کسی کے اوپر چڑے رہیں گے تو ایسا ہی دیکھیں گا کہ جو اس طرح کرتے ہیں کبھی ان سے ہو تو پھر سامنے والے بھی ان کا آسر بھی کرتا ہی فرمایا آپ نے جب جھگڑا کرنے والا خود ہوتا ہے نا سامنے والا بھی جھگڑا رہا ہوتا ہے اور اپنی عادت جھگڑے ہی ختم ہو جائے گی اور سامنے والا وقت پر دے گا ان یعنی اپنی بھلائی دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرض لیا کسی سے نے اور وہ شخص یہ وصول کرنے کے لیے آیا تو آپ نے کو فرمایا کہ یہ دو سالہ اونٹ جو ہے وہ اس کو دے دو اس سے وہ وعدہ تھا صحابہ اکرام علی مردوان لینے کے لیے گئے دیکھا تو اموال کے اندر دو سالہ تھا انہیں تین سال کا فرمایا کہ اس کو یہی دے دو اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی جو ہوا دینے اس کے بعد مہلت ہوتا آپ بولیں یار میں تو کچھ نہیں کرتا لیکن میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو مہلت دینے کے بھی فضائی لینا کہ آپ کسی کو قرضہ دے رہے ہیں اور جناب قرضہ جس کو دیا ہے وہ وقت پر نہیں اٹھا رہا آپ اس کی تھوڑا سا دیکھ لیں کہ حالت اس کے صحیح نہیں ہے تو چلو تھوڑی سی مولت دے دی آپ کا کام چل جائے گا آپ کسی دوسرے کے پاس رہے ہیں آپ کے پاس مطلب ضرورت ہے آپ کو تو کام چل جائے گا اس کی آپ مولت دے دیں اور اس پر ثواب ملے گا یہ کہ ہر دن اتنے رقم کا ثواب ملے گا اس کو مثال کرنے کا لگا باقی اور پیسے کا ثواب ملے گا اصل یہ ہے کہ دیکھیں ہر چیز کا آپ یہ سمجھیں کہ جناب ہر چیز کا مادی ہی مجھے فائدہ ہو مادی فائدے تو سارے یہاں رہ جائیں جی جی کچھ آخرت کی بھی فکر ہونی چاہیے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کی بھی فکر جی جی ہونی جی چاہیے تو ان تمام چیزوں کو ساتھ لے کر جو ہے وہ چلا جاتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالی سے دعا بھی کریں جب خود ان تمام چیزوں پر چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کی مدد شامل حال ہوگی تو بہت سارے وہ افراد جو کہ قرض میں تاخیر کرتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ تبالکہ ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دے گا کہ بھائی یہ بندہ جو ہے وہ یار یہ مولانا صاحب ہے یار ان کا ٹائم پر جو ہے ان کو وقت پر جو ہے وہ اس کی عادت ہو کہ وہ سب کو رلا ہو سکتا ہے وہ بولے گا یعنی ان کو جو ہے تعریف رابطہ کریں تصاویر وغیرہ لیں دعا کریں تصویر اور وظیفہ پڑھیں چلے یہ بھی کر کے دیکھ لے ہمارے غلام محدید بھائی آپ کو مشورہ دے رہے ہیں غلام بھائی یہ بھی بتائیے جہاں ہم عورتوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں اسلام میں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے حیا جو ہے وہ اسلام کا ایک حسن ہے میرے آکا علیہ و السلام اسلام کی حیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم کے بارے میں ہمیں احادیث سے مبارکہ میں کیا ملتا ہے है है آقا کی شرم سے جھکی رے تیتی نگاہ है है है है آنکھوں کا میرے آنکھوں بھائی, بھائی, لگا بھائی لگا قفل مدینہ ہمارے اسلام میں نگاہ نیچی رکھنے کو قفل مدینہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں اس بارے میں بھی کئی فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں ملتے ہیں ہماری رہنمائی کرتے ہیں سرکار علی صلاح وسلم کا فرمان ہے الحیا امین المان حیا ایمان سے ہے یعنی ایمان کا ایک حصہ ہے جس کے دل میں حیا نہ ہو جس کی آنکھ میں حیا نہ ہو جو بے حیا ہو گیا ہو تو پھر اس کا کردار ختم ہو جاتا ہے اور بڑا پیارا جملہ کسی نے کہا کہ با با کردار ہوتا ہے با حیا با کردار ہوتا ہے اس کا اپنا کردار ہوتا ہے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں حدیث میں جب تیری حیاء ختم ہو گئی تو حیا فا فائل جی, جی جب تیری حیا ختم ہو جائے تو تو پھر جو چاہے کریں مطلب یہ کہ پھر وہ بے حیا ہو گیا اس کو کسی کی بات سننی نہیں ہے اس کو نصیحت کی بات کوئی اثر کرے گی نہیں, اجازت, اب تو نہیں اجازت, نا اس کو اجازت تو نہیں ہے یہ ناراضگی کا اظہار فرمایا دیت ہے دیت یعنی یہ کہ ہوتا ہے بازو کا سمجھانا بولتا ہے کہ تم تمہاری مدد جو چاہو گے جو میں چاہو بولوں آج آج آج مطلب یہ ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے ایسا نہ کرو بلکہ انسان بنو اور میری بات مانو تو بے حیا مت بنو حیا دار بن کے زندگی گزارتے ہیں یہ حضرت ابو سعید خدیری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ سرکار علی سلاسلام کی حیا کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ میرے آقا کتنی حیا فرمانے والے تھے آپ فرماتے ہیں کہ سرکار علی سلاط وسلام پردہ نشین کواری عورتوں سے بھی زیادہ حیا فرمانے کنواری عورتوں سے بھی زیادہ حیا فرمانے والے تھے اور اکثر سرکار علی سلاط و السلام کی جو نگاہیں ہیں وہ جھکی رہ کرتی تھیں کیا باعت باعت کی وجہ سے ہم ہم ہم ہم سیدی اعلی حضرت کا غالباً یہ واقعہ ہے اور جب بھی حیا کا کہا جاتا ہے تو اس میں یہ بات ملوز خاطر ہوتی ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں جی تو غالباً آل حضرت کا واقعہ کہ چند عورتیں گزر رہی تھیں اور سیدی آل حضرت اس وقت ایک جبا کا پہنے ہوئے تھے جو نیچے تک تھا یہ واقع نیچے تک تھا تو آپ نے اپنی آنکھوں پہ انگلیاں رکھ لی جی تو انہوں نے کہا کیوں تو کہا کہ پہلے آنکھیں بہتتی ہیں جی جی آنکھیں بھیگتی ہیں اور اسی طرح ابھی سے پاک میں بھی آتا ہے العینانی تزنیان थी. یہ آنکھیں ضناء کرتی ہیں اور پھر بعد کا معاملہ ہوتا ہے تو آنکھوں کی حفاظت کا ایک بڑا کردار ہے हुँ. اور یہ حیا کا تقاضا ہے ہم ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات شرمندگی میں اور لوگوں کی وجہ سے لوگوں کے سامنے گنا نہیں کرتے لیکن تنہائی میں خلوتوں میں گنا کر جا. رہے ہوتے ہیں تو جب ہم لوگوں سے شرم کر رہے ہیں لوگوں سے شرما رہے ہیں لوگوں سے ہیا کر رہے ہیں تو ہمارا رب اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ہیا کی جائے گناہوں کی وجہ سے اپنے حیا کو اور اپنے ایمان کو برباد نہ کیا جائے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ کوئی بھی اب دودھ میں پانی نہیں ملائے گا اچھا کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے ملاوٹ والا دودھ دودھ میں پانی ملانے کا جو کام ہے اس وقت سے چل رہا ہے اس وقت سے چل رہا ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی چل رہا ہو لیکن آپ نے اپنے دور میں جو ہے یہ حکم فرمایا فاروق اعظم کا حکم ہر کوئی مانتا تھا ورنہ پھر وہ کوڑے کا ڈر رہتا تھا کہ فاروق اعظم کا کوڑا پہلے دودھ میں پانی ملا دیتے پانی میں شاید دودھ ملاتے ہیں ایسے تو ہی وہ وہ بدل تو گیا ہے دور تبدیلی انقلاب تو آ ہی گیا ہے جی یہ دودھ میں برف جو ہے وہ برف ملا دیتے ہیں تو بہرال حکم جاری فرمایا کہ دودھ میں پانی کوئی نہ ملائے ملاوٹ والا دودھ نہ بیچے اب یہ بات میں اس بات پر عرض کر رہا ہوں یہ واقعہ کہ اللہ تبارہ کا وطالہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے ہم کس حالت میں ہم کیا گناہ کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے جو گناہ کرتے ہیں اللہ تبارہ کا وطالعہ وہ بھی دیکھتا ہے ہم جو تنہائی میں گناہ کرتے ہیں اللہ تبارہ کا وطالہ وہ بھی دیکھتا ہے تو اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان فرمایا کہ کوئی بھی ملاوٹ والا دودھ نہ بیچے اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ وقت امیر المومنین تھے لیکن اس کے باوجود آپ رات میں مدینے کی گلیوں کا گشت فرمایا کرتے تھے اپنی رعایا کی خبر گیری کے لیے ان کے احوال کو دیکھنے کے لیے کہ کوئی مصیبت میں یا پریشانی میں تو نہیں ہے تو اب جناب آپ ایک گھر کے آگے سے گزرے اور تھوڑی دیر وہاں آپ ٹھیرے تو یہ آواز آتی ہے اندر سے ایک بوڑھی خاتون اپنی چھوٹی بچی کو یہ آواز دیتی ہے کہ بیٹا دودھ رکھا ہوا ہے اس میں تھوڑا سا پانی ملا لو تو اس چھوٹی مدنی منی نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ نے کیا امیر المومنین کا اعلان نہیں سنا اللہ, اللہ سے اللہ منع کیا ہے پانی ملانے کا تو اس والدہ نے اپنی بیٹی کو یہ جواب دیا کہ امیر المومنین تھوڑی دیکھ رہے اس وقت है है امیر المومنین پتہ نہیں کہاں ہوں گے تو وہ تو ہمیں نہیں دیکھ رہے تم ملا دو پانی فاروق اعظم کو تو خبر بھی نہیں ہوگی حالانکہ فاروق اعظم دروازے پہ کھڑے ہوئے ساری باتیں سن رہے تو اس مدنی منی نے ایک بڑا پیارا جواب دیا اس نے اپنی ماں کو جواب دیا کہ امی جان اگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی تعالیٰ نہیں دیکھ رہے مگر ہمارا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے اکبر بس اللہ اکبر یہ جس کے ذہن میں بات بیٹھ جائے نا بات تو ہوتی ہے لیکن وہ ایمان تھوڑا سا کمزور ہو گیا ہے ہمارا رب, ہے رب ہمیں دیکھ رہا ہے تبکل جس کو کہتے ہیں وہ اعتماد میں کمی آ گئی ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے تو یقین مانیے کہ ہمارا معاشرہ باحیا بن جائے توجہ نہیں ہے اس طرح آج تو خواتین اپنے گھر سے باہر چوک سے گزر نہیں سکتی بےچاری جی با پردہ ہو کر اگر ابزرا جائیں تویا والی گزرتی با ہیا خواتین گزر نہیں سکتا بعض جگہ یہ ہے کہ با اسلامی بھائی نہیں گزر سکتا جی بالکل ایسا ماحول دونوں طرح کا ماحول اللہ طرح کا معاملہ ہوتا ہے آنکھوں کی حفاظت ہمیں کرنی چاہیے اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ہم بد نگاہی کریں گے تو ہمارے گھر کی بھی خواتین ہیں جی جی ان کو بھی کوئی معاذ اللہ دیکھنے والا ہوگا تو آنکھوں کا قفل مدینہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ آنکھوں کو جھکائے رکھیں یہ سرکار علی سلاۃ وسلام کی سیرت سے ہمیں ملتا اور ازور کی بڑی پیاری سنت بھی حیا کے اوپر تو دیکھے نا صحابۂ کام علی مردوان نے کیا حیا فرمائی کس فرشتے بھی ان سے تعالیٰ کے بارے میں کہ فرشتے بھی جو وہ آپ سے ہیا فرمایا کرتے تو صحابہ کس قدر جو ہے متبیع سنت سر والے کو کس قدر جو ہے وہ اپنا یہاں ایک بات میں یہ عرض کروں گا کہ سرکار علیہ السلات کی بارگاہ میں جو مسلمان ہونے کے لیے آتا تو وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹے اسلام کرتا پھر وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا تو خواتین بھی آتی تھی سرکار علیہ اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ سرکار نے کبھی بھی غیر خاتون کو غیر عورت کو ہاتھ نہیں لگایا اللہ کبھی ہوا تک نہیں ماشاء اللہ تو یہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا اور تعلیم ہے ایک کال دیجے گا اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ابو جیلانی محمد عابد اتاری باب المدینہ کراچی سے میرا سوال ہے اگرچہ اسلامی تعلیمات اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں مگر زمانے کے حالات اور تقاضے بدل جانے کی وجہ سے چودہ سو سال پہلے کے اصول پر چل کر اپنی گھریلو معاشرتی معاشی زندگی کو گزارنا کچھ مشکل سا لگتا ہے بغائے مدینہ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں وقت بھی کم ہے اب رہنمائی کرنے کے لیے تو وقت بھی ذرا چاہیے کیونکہ آپ نے چودہ سو سال پرانی باتوں کے حوالے سے اس معاشرے کے تقاضوں کو ذکر کیا ہے مفتی صاحب بھی کچھ مدنی پھول نے کچھ ہمارے غلام محدودین بھائی بھی تھے پھر بارہ بجے ہم سے سیدھا ختم کریں گے یہ سوچنا دارا دارا دارا یہ سوچ کا فرق ہے کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کام جو ہے وہ نہیں ہو سکتا اب اس کے اندر دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ آپ کو شرم آتی ہے انت. کہ بھئی کس چیز سے شرم آ رہی ہے تو پہلے تو یہ تھے کہ جناب شرم آتی تھی تو پردہ کرتے تھے اور اب پردہ کرنے سے شرم آتی اللہ وہ دور جی جی تو آپ کا کانسیپٹ ہے کہ آپ کس اعتبار سے جو ہے وہ معاشرے کو دیکھتے ہیں آپ کو مسواک کرنے سے مثال کے طور پہ جو ہے وہ کسی کو شرم آتی ہے کہ میں اس معاشرے میں کیا کروں تو آپ نے جب اپنے ارد گرد کے ماحول کو ایسا بنایا یا ایسے ماحول میں اٹھے بیٹھے کہ آپ کے نزدیک تبدیل ہو گیا معاشرہ تو اب آپ کو وہ چیزیں لگ رہی کہ یہ چیزیں جو ہے وہ یہ میں کیسے اس معاشرے میں کر سکتا ہوں حالانکہ آپ کو اپنی صحبت تبدیل کرنی چاہیے سب سے پہلی بات جب آپ صحبت تبدیل کریں گے یعنی آپ دیکھیں نا کہ وہی اسلامی بھائی اگر آپ اسے کہیں کہ یار امامہ باندھ لو وہ کہ نہیں بھائی میں کہاں باندھ ہو لیکن جب وہ اجتماعی اعتکاف میں آتا ہے وہ خدا کے کہتا ہے بھائی ماما باندھنے میرا ماحول مل گیا اب یہاں اسے برا لگ رہا ہوتا ہے بغیر امامے کے جی جی اس کو شرم آ یار سب کا اماما ہے میرا ہی نہیں بندھا خیر تو میں ہی بنوا لیتا ہوں سب نے یار وہ والا سوٹ سلوایا ہوا میرے سلاوا مدنی سوٹ سلوا سب کے پاس کے میرے پاس نہیں سب کے پاس مدنی نامات کا کارڈ ہے تو سب سے بہتر حل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے فی زمانہ سب سے ابتدائی سٹیج کی اگر آپ بات کریں آپ اپنا ماحول تبدیل اپنی صحبت جو ہے وہ تبدیل کریں اچھے ماحول میں آ جائیں اس کی برکت سے آپ کو بہت کچھ کرنے کا سیکھنے کا اور سنتوں پر چلنے کا عمل کا جذبہ ملے گا وہ جذبہ آ جائے گا وہ خوف وہ جھجک دور ہو جائے گی اب اس کے بعد آپ باہر کے معاشرے میں بھی جا کر وہ چیزیں بہت اچھے طریقے سے کر سکیں یعنی آپ نے جو فرمایا نا وہ بات بالکل سمجھ میں آنے والی ہے ایک تو ما, ایک یہ نا کہ جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم تو وہ تو چلیں ان معاملات میں سمجھ میں آتی بات مگر یعنی اس معاملے میں اگر لے لیں کہ ماحول کی تبدیلی کے بغیر ہم اچھے یعنی سنتوں پر عمل نہیں کر سکتے اور اپنے آپ کو دین کے مطابق ڈھال نہیں سکتے مشکل ہوتا ہے تو دین کے مطابق ڈھلنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے کیونکہ جو دین کے مطابق شرم کرے گا ڈھلنے میں تو اس کے کرم پھوٹے یعنی وہ بچارہ پریشان ہی رہے گا اور وہ جو دوسرا محاورہ ہے کہ جس نے کی شرم اس کے اونچے کرم تو نیک کام کرنے میں شرم کیوں تو لہذا یہاں شرم نہیں کریں بلکہ یہاں پر جو ہے نبی پاک علیہ اللہ کی سنتوں کو اپنائیے اور گناہوں کے معاملے میں شرم کرے اور اپنے کرم کو اونچا کریں اپنے مرتبے کو اونچا کریں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیے غلام الحدین بھائی اسلام کی تعلیمات ساڑھے چودہ سال تقریباً پرانی ہوں گے آج کے معاشی تقاضے معاشرتی تقاضوں کے مطابق اب اتنا دور جائیں گے تو پیچھے نہ رہ جائیں گے کیسے ان کے لیے یہی ہے من احبا سنتی وقت احبانی ٹھیک جی اور و من احبانی کا نا یہ ساڑھے چودہ سو سال کی قیامت تک کے لیے یہی اور بر پرانی چیز نہیں اسلام کی تعلیمات پران پرانی بھی نہیں بالکل قیامت تک کے لیے جو ہے وہ یہ اسلام ہے علیمہ اکمل طلبا کیا اتم تو علیکم نعمتی و ردیت الکم السلام دین اللہ تبارک و تعالی نے آئے مبارکہ نازل فرمائی کے دین بھی کامل ہے نعمتیں بھی کامل ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا اسی دن یہ چیز پرانی نہیں ہو سکتی دوسرے فیشن دوسری ثقافتیں وہ پرانی ہوتی رہیں گی وہ تبدیل ہوتی رہیں گی اسلام کا جو حکم چودہ سو سال پہلے وہ آج تک ہے اس کی جو برکتیں تھیں وہ آج بھی ہیں اس کے جو دینی دنیاوی فوائد تھے وہ اس وقت بھی تھے آج بھی ہیں اور قیامت قیامت چاہے وہ اکیسویں سد صدی, صدی ہو بائیسویں صدی ہوئی صدی ہو تو اسلام پرانا نہیں ہو سکتا ہم پرانے ہو سکتے ہیں ہم جو ہے وہ جوانی سے بڑھاپے کی طرف جا سکتے ہیں ملک جو ہے وہ تبدیل ہو سکتے ہیں لیکن بہرحال اسلام کو جو ہے وہ پرانا سبھی مسلمانوں کو عروج بھی ملا وہ اسلام پر عمل کرنے والے تھے طبع سنت تھے مسلمانوں کا عروج تھا اسلام پرانی نہیں ہو سکتا <تصفح> اسلام کا حسن تھا ہے اور ہمیشہ رہے گا اس لیے حسن اسلام کو اپنائیے اور اپنے آپ کو بھی حسن و کردار والا بنا لیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمارے سلسلے کو درجۂ قبولی رطا فرما کر ہمارے لیے ذریعہ نجات آخرت بنائے اگلے سلسلے میں انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو دین و دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرمائے